اور نہ تم طور کے کناری تھے جب ہم نے ندا فرمائی ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم اس قوم کو ڈرسنا جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سننے والا نہ آیا یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصحت ہو